वाला है والا ہے چاند تانا ہے چاند تانا چاند تہ مانا گلی گلی میں چرچے ہیں نگر نگر میں چرچے ہیں شہر شہر میں چرچے سارے آلم میں چرچے ہیں ہم کبھی بن گئے آپ کا بولو بھر ہبا بولو مر ہابا دیوانو بولو بھر بولو مر سرکار کی آمد ہاں دلدا کی آمد پیارے کی آمر ہابا سونے کی آمر سب مل کر بولو مرحبا اور اونچا بولو آپ کا کیب باسل کے چرچے گئے حلیما کہ چرچے گئے فضائے گونجر گیس نرمو سے گونج رہی گی سنا کے نغموں سے گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں ولاد شہیدی ہر برس منائیں گے یہ عہد کرتے ہیں سارا وطن سجائیں گے ہمارے پاس جو دولت نہیں تو کیا پروا ہمارے پاس جو دولت نہیں تو کیا پروا ہم اہل عشق بڑی دھوم سے منائیں گے آپ کا چرچے ہیں चर्चे हैं آپ کا بنگے چرچے ہیں چرچے ہیں گلی گلی میں چرچے ہیں نگر نگر میں چرچے ہیں شہر شہر میں چرچے ہیں سارے آلم میں چرچے ہیں لگے گا یوں ہی ان کا چہرے الم نبی کا اٹھاؤ وہ آنے والے خوشی کی دیپ جلاؤ وہی نہ سنی مٹاؤ بھی رانی کوئی گالی نہ گو سونی مٹاؤ بھی رانی جاگان سارا سجاؤ وہ آنے والے ہے آپ کا بدلے چرچے ہیں چرچے ہیں گلی گلی میں چرچے ہیں نگر نگر میں چرچے ہیں شہر شہر میں چرچے ہیں سارے عالم میں چرچے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چہرے چار ہجے گا رجے گا ان کا چہرے چار ہجے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے آمنا کے پیارے ہیں انہی کی آمد ہے جو سب کے ہیں انہی کی آمد ہے خدائی جن کی ہوئی اور خدا ہوا جن کا خدائی جن کی ہوئی اور خدا ہوا جن کا نظارے جن کے سارے گئے انہیں کی آمد ہے پکم کے چچے ہیں چچے ہیں پکا بن کے چچے ہیں بولو بر ہولو بر ہابا دیوانو بولو بر ہابا بولو بر بابا سرکار کی آمار ہابا دلدار کی آمار ہاں ستارے کبھی زمین پہ دیکھ لو خود آسلم اترتے ہیں درود پڑھتے پھر رشتے سے آئے گئے درود پڑھتے پھر رشتے سے آئے گئے یہ صبح کو شام جب سارے کی آمد کے ja کا ذکر, کا, کا ذکر ہے دونوں مگا کے محلوں میں محلوں میں ساجر شجر پہ لکھا خلد میں گئے ان کا نام شاجر شاجر پہ لکھا خلد میں گئے ان کا نام انہیں کا نام گئے روشن جینا کے محلوں میں گلی گلی میں چرچے ہیں نگر نگر میں چرچے ہیں شہر شہر میں چرچے ہیں، سارے آلم میں چرچے گا ان کا چہرے چارجے گا ان کا چہرے چار ہجے گا پڑے بات ہو جائے جل جاجے باجے بال آگا کی بل کے چرچے ہیں چرچے ہیں سارا جہاں مہکتا ہے زمین میں ہے گلی گلی ہے اجاگر نگر نگر روشن یہ کون آئے کہ سارا سامان میں ہیں گلی گلی میں چارجے گا رجے گا یوں ان کا چہرے چارجے گا پڑے کت ہو جائے جل جانے والے پر پکا کی آمد کے چچے ہیں چچے ہیں پکا کی آمد کے چچے ہیں کی امار بابا دلدار کی امار پیارے کی امرا سونے کی امرا سب مل کر بولوچا بولو گی